اللہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ, اللہ علیہ وسلم و محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متوازن سکن میں مجھے تمام حرآن و سمیشہ مسئلہ بار پھر سلامت کرتے ہیں اور فق اللہ وبا سلطنت داد باب زکات درس نمبر انیس آپ حضرات کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور آج کے درس میں جو ہے فطرے کے بارے میں رمضان و مبارک میں دی جاتی ہے مختصر گزارشہ پیش کر رہا ہوں تو فطرے کے حوالے سے کل عاملوں کو بتایا تھا کہ فطرہ جو ہے کب جو ہے انسان پہ واجب ہو جاتی ہے اور فطرہ واجب تو یہاں شاہ سر نے شروع فرمایا تھا فطرہ جو ہے مسلمان بالغ عاقل اور آزاد شخص پہ واجب ہو جاتی ہیں اور وہ غنی شخص جس کے جو ہے غنا خود کی اور اس کے علی کے سال بلکہ کے خدشے کے لیے کرتا ہو تو اس کو خود اپنی طرف سے اس گھر کے مالک ہو اور اس کے عیال جو ماتات ہیں خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو مجھ آزاد ہو یا غلام ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کی طرف سے اس کو زکوٰۃ نکلنا اسی طرح بھی فطر زکوٰۃ فطر نکالنا واجب ہے اور اگر کوئی فقیر ہے تو فرمایا تھا وہ اپنی طرف سے اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا اگر اس کے سال کے خدشے پرانی ہوتے تو پھر اس کے لیے مستحب ہے ہاں جی اور اس زکوٰۃ کے لیے نیت میں زکوۃ فطر بھی نیت جو یا فطرے کو الگ کرتے ہوئے جیسے میں پیسہ لفافے میں الگ رکھتے ہوئے یا اس کو مستحق پہنچاتے ہوئے نیت کریں ہاں جی اس کے بعد فرمایا تو یہ فطرہ پوری رمضان مبارک میں بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس میں دینا آپ کے لیے واجب نہیں لیکن جب چاند نظر آ جائے ہاں جی رمضان سوال کے مہینے کا چاند نظر آ جائے انہیں یعنی آخری تاریخ کو تو اس سرب میں پھر آپ پر فطرہ واجب ہو جاتی ہے فطرہ واجب ہو جاتی ہیں اور اسی سلسلے میں کل شاسن فرمایا تھا جو ہے اگر عید کی جو ہے چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا بچہ بالغ ہو جائے فقیر غنی ہو جائے چاند نظر تو پھر اس رب میں تو اس پر یہ زکاۃ واجب ہے زکوٰۃ الفطر واجب ہے لیکن اگر جو ہے عید کے چاند نظر آنے کے بعد کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہو جاتے ہیں تو اس رد میں پھر اس پر ہاں جی رویت ہلال ہو لیکن آ, نماز سے پہلے پلے اگر پیدا ہوا ہے تو ان پر مستحف فرماتا ہے عید کی نماز سے پہلے ہاں جی یہ کلام لوگوں کو بتایا تھا اور یہ نے ایک مدعہ کلام کو بدعین کیا تھا کہ عام پر ہمارے معاشرے کے ذہن میں یہ ہے ایک, ایک چیز ہے چونکہ شاہ حق میں یہ مسئلہ ہے ہم طور ان کے کچھ آدمی ممکن اتفاق میں اور کچھ فقہ کے نزدیک ہے کہ مہمان کسی گھر میں چان رات کو مہمان رہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے اس گھر والوں کو دینا پڑے گا یہ ایک حکم ہے اسلام کے بعقوں کے نزدیک تو شاست فرم کے نزدیک ایسا کوئی حکم نہیں ہے اپنے ماتحت لوگوں کا گھر کے مالک کے اوپر فطرہ ہے باقی مہمان کا جو ہے میزبان کے اوپر ہاں جی عید کے رات ٹھیرنے سے کوئی فطرہ واجب ہے، نہیں ہوتی اس کا فطرہ خود اس کے اوپر ہے یا اس کے جن کے مات اس کے اوپر ہے ابھی آگے جو ہے درس نمبر انیس کا شروع جو ہے پیج نمبر ایک سو چودہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں شاہ سے فرماتے ہیں ویساحب الفقیر ہی فرماتے ہیں، فقیر شاہ اس کے لیے بھی مستحف ہیں یعنی اس سے معلومات اس فطرے کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہاں جی اخراج جو ہے فطرے کو نکالنا آنا خود کی طرف سے پان آیا اس کے بھی بچوں کی طرف سے کس کون سے مال میں سے میں ماقابل اس صدقے میں سے جو اس نے قبول کیا ہے یعنی مثلا اسی راج دن جو ہے میں اور اس کو کوئی فطرہ ذات ہے کچھ مقدار میں ملا ہے اور اس میں سے اگر وہ فطرہ ادا کر سکتے ہیں تو اسی میں سے بھی وہ فطرہ نکالیں یعنی جو جس نے فطرقات قبول کیے اس میں سے بھی نکالنا اس کے لیے مستحف ہے لیکن وہ مال حاجت ہے اور یعنی تمام افراد جو محتاط ہے سب کی طرف سے میں مسافر لیکن اگر وہ زیادہ حاجت میں نے خود کو محتاج ہے تو خرچ کر ایک مستق فقیر ہے اس کے گھر میں پانچ چھ فیملی افراد ہیں بیوی بچے ہیں تو فرماتے ہیں وہ ایک فطرہ نکالنے سب کے بیچ میں سے مال حاجت ہے ضرورت زیادہ ضرورت ہونے کی صورت میں یو یہ کہ وہ پھرائیں گمائیں ہاں جی اعلیٰ نے اس کے تمام بیوی بچوں پر سہا ایک سوا کندم جو ایک شخص کے فطرہ ہیں مثلا باپ مثلا ایک بیٹے کو دے دے بیٹا دوسرے بیٹے یا بیٹی کو دے دیں دوسرا بیٹا تیسرے کو دے دے تیسرا بیٹ چوتھے کو دے دے اس طرح آخر میں ماں پہ, پہ پہنچ مثلا اور پھر ماں باپ کو دے دے پھر باپ اس ایک فطرے کو صدقہ کرے وہی ہر ایک اپنے حصہ دوسرے کو بخش رہے ہیں اور پھر اسی طرح پھر آخر میں گم کے اللہ کے میں دے رہے تو اس سے معلومات اس فطرے کی بہت بڑی اہمیت ہے فرماتے ہیں وہ مال حاجت ضرورت مند ہونے کی صورت میں آیودی ریہ کے فرائیں اس ایک فطرے کو علایا لِکھیں اس کے بیو اپنے بیوی بچوں پر سوان ایک سوا جو ایک ساز کا فطرہ ہے یعنی مکمل ایک سواخ تین کلو بنتا ہے سم یا پھر اس ایک کلو کو ایک پھر اس ایک سواخ جو کہ تالماً تین کلو بنتا ہے یا اس کا متبادل رقم ہاں اس کو صدقہ کریں بھی اس, اس صدقے کو اعلیٰ غیر دوسروں پر یعنی کر کے باہر دے دیں پھر تو یعنی تمام گھر والوں کے بیچ میں ایک صدقہ دے دیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے چلیں آخر میں پھر اس کو صدقہ کریں اسے ایک ایک کو جس جی طرح حدیث مبارکہ میں بھی صدقے کے بارے میں اہمیت ہے ہاں جی ہمارے فلاں ممن میں بھی حدیث ہے دوسرے حادیث کتابوں میں بھی فرماتے ہیں بندہ مومن کو روزہ جب تک آپ فطرہ نہیں دیں گے فرماتے ہیں آسمانوں میں معلق رہیں گے معلق رہیں گے جب آپ فطرہ دے دے گا تو اس کو دو سبز پتل پر لگے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور عرض کے قندلوں میں سے کس قطل میں اس کو محفوظ کیا جائے گا اور قل قیامت میں بند مومن کو اس کے نام عمل کے میں اس کو پیش کیا جائے گا اس کا عطا کیا جائے گا تو آجنگ فطرے کی اپنی جگہ پر بہت بڑی اسلام میں اہمیت ہے پھر آگے فرماتے ہیں یہ فطرہ اب کن چیزوں میں سے نکالنا ہے کنی مقدار میں نکالنا ہے تو اس سلسلے میں شاید محمد نوا سرحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے وہاں صدقہ تو یہ صدقہ فطرہ جو ہے ہاں جو کہ مستطی حیثیت پر واجب ہے اور فقیر پر مستعب ہے ہاں یہ صدقہ یہ بغشائی ان تکون آئے کہ ہو میراقوات الغالب عطیف البلط اقوات یعنی کیا ہے وہ اجنات جو غالبت زیادہ تر استعمال ہوتا ہو کھایا جاتا فل بلا شہر میں وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ کھانے کی چیزیں وہ رزق اور غلطن کھانے کی چیزیں جو قوت کے طور پر استعمال ہوتے کوئی انسانی زندگی کے بقا اوثر موقف ہے ہاں جی وہ جو ہے وہ اجنات اور وہ غذا کی چیزیں جو الغالبت فل بلد ہے جو شہر میں اس کا استعمال غالباً ہے یعنی ایٹی نائنٹی پرسن وہی چیز کھایا جاتا ہے شہر میں ہاں جی جس سیلاب جیسے مثلاً جگہوں میں چاول زیادہ کھا جاتا ہے بعض جگہوں میں گندم زیادہ ہے بعض جگہوں میں گنجم اور جو کا استعمال برابر ہے ہاں بعض جگہوں میں چاول جو گندم سب کھا جاتے ہیں تو اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ جو چیز زیادہ تر کھائی جاتی ہے اس میں سے نکالیں جیسے کلحت جیسے گندم ورج شاعری جو و تم و ذبیب کشمش ہاں جی اور ول ارس چاول ولیخ پنیر پنیر ہانجی اور ول لبن اور دودھ یہ ان میں سے جو ہے جو بھی ان میں سے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں اور یقیناً جو ہے ان میں سے کشمش وغیرہ اور کھجور وغیرہ زیادہ منگا ہے پنیر وغیرہ بھی دودھ بھی یقیناً گندم کے مقابلے میں یہ سب منگا ان میں سے کسی میں بھی اسی مقدار میں جو ابھی زکوٰۃ کا مقدار بیان فرمائے گا اسی مقدار میں آپ دے سکتے ہیں فرماتے ہیں وطم اور افضل ان تمام چیزوں میں کھجور کا دینا یعنی کھجور دیں گے تو تین کلو کھجور ہاں جی اس کا کامل مقدار ہے تین کلو سے تھوڑا سا پونے تین کلو تک کبھی گنجائش ہے اور شخص آخر میں کم سے کم مقدار جو ہے دو کلو دو چھٹان تعریب جو کم ترین مقدار ہے سوا کا وہ بھی بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں افضل کھجور دینا فطرے میں افضل ہے سم مذبی پھر کشمش دینا افضل غطا کھاجور میں دیں گے فطرے کے پیسوں کی مقدار زیادہ ہو جائے گا یقینی بات ہے ہاں پھر ان دو کے علاوہ ما یغلب وہ چیز دینا زیادہ بہتر ہے جو غالب ہے اللہ قوۃ البل اس شہر کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو کثرت سے استعمال ہوتی ہے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے یا گندم یا جو یا چاول جو بھی اس میں سے نکالیں اور لیکن جس میں سے وہ نکالیں گے وہیا جیسے ہمارے گاؤں میں جو ہے سرکار گندم آج کل گندم زیادہ دیتے ہیں پہلے جو کا زیادہ تر دیتے تھے ہاں جی ہندوستان وغیرہ میں جو ہے ہندوستان کے بھائیوں سے ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ حرماتیں ہم لوگ جو ہے ایک کلو چاول کی قیمت ایک کلو گندم کی قیمت اور ایک کلو جو کی قیمت تینوں کا ایک ایک کلو کیونکہ برابر تینوں استعمال ہوتے ہیں تینوں میں سے دیتے ہیں وارٮٔ ان کا طریقہ اچھا ہے لیکن ہم لوگ خلاشی میں والے کہ چاول بھی کھاتے ہیں گندم بھی کھاتے ہیں اس باقی شہروں میں لیکن ان گندم کا استعمال زیادہ ہے آٹے کا استعمال زیادہ ہے اس لیے وہ زیادہ تر وہی دیتے ہیں صحیح ہے وہ بھی جیسے زیادہ تر استعمال ہاں روٹی ہے گندم گندم کا استعمال ہے آٹے کا استعمال ہے اس لیے اس کے تین کلو آٹے کی قیمت جو ہے یا خود تین کلو آٹا پھر نفن یا تین کلو آٹے کی قیمت یا تین کلو چاول یا تین کلو چاول کی قیمت یا تین کلو جو یا تین کلو جو کی قیمت دے سکتے ہیں مت واحیہ اور یہ یہ زکوۃ خطے منجمی مات ما تخرج ان تمام چیزوں میں سے جس میں سے آپ نکالیں گے یعنی آپ جس میں سے بھی نکالیں گندم میں سے نکالیں کشمش میں سے نکالیں کھجور میں سے نکالیں جو میں سے نکالیں چاول سے نکالیں جس چیز میں سے نکالیں مقدار یہ ہے صاون تعام ایک مکمل شوا نکالیں ہاں جی سوہ شع جو ہے عربی پیمانہ ہے عربوں میں استعمال ہونے والی تو سوہ جو ہے تین کلو طالبان بنتی ہے پورا پورا تین کلو ہاں جی اور فرماتے ایک سوہ جو ہے واتم و ایک سوہ کے کامل ترین مقدار مکمل مقدار جو ہے تیس اتوار طالب نو رت البل نو عراق میں استعمال ہونے والے ایک پیمانہ ہیں نورت اللاقی تو نورت الاقی کو سہ میں شواخوا ہمارے کلو میں تبدیل کریں تو وہ ٹھیک تین کھیلو بن جاتا ہے ہاں جو جو سامانیہ فرماتے ہیں آٹھ رتلِ راکھی بھی دے سکتے ہیں ہاں اور آٹھ رتلِ راخی کے وجہ تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا یوں سمجھو جو ہے پونے تین یا اس سے تھوڑا سا پونے تین پونے تین طالباً بن جائے گا تو پونے تین جو ہے کھیلوں آپ دے دیں یا اس کے متوادل کم دے دیں یہ بھی دینے جائز سے اور وقل یا اس کم لیکن کم دن میں کہاں تک علاقہ مضین پانچ ریت لہر و سلسن و اور اور ایک رت کا ایک تہائی یعنی پانچ سے اکبر تین رتِ لہر بھی دے سکتے ہیں اور یہ پانچ سے اکبر تین ریت لہر راکی و اس کو وہ تو پیمانہ ہے نا برین داندر برین دے دیں پانچ دن راکھی ہو تو اس کو پیمانے وزن میں لے کے آ جائیں ترازو میں لے کے آ جائیں تو شاست فرمات و حمل وزن کے لحاظ سے درہمن شے سو درہم اور وسلاسوۃ سونا اور ترانوے درہم یعنی چھ سو ترانوے درہم وسلسدرحمن طاربن اور ایک درہم کا ایک تہائی یعنی چھ سو ترانوے سے ہی ایک بر تین درہم بن جاتا ہے ہاں جی اس کو درہم میں وزن ملائیں تو اب چھ سو ترانوے سے دو بٹا ایک تین کو اگر ہم جیسے رتی معاشا وغیرہ میں تبدیل کر کے کھیلوں میں لے کے آ جائیں تو طالباً دو کھیلوں دو چھٹان بن جاتا ہے دو کلو دو چھٹان یہ کم ترین معدار ہے جہاں تک ہماری تحقیقات ہیں اس میں سے نورت الراقی جو ہے عالمِ اسلام کی حقاب میں سے التشا کا نظریہ یہ نورۃ الراقی دیتے ہیں فطرہ اور ایک سواج ان کی نظر نورد ہے اور اعلیٰ سنت ابو امام ابوانح وارا کا آٹھ رتل علاقے ہے امام شافی کے نزدیک جو ہے ایک سوا جو ہے پانچ صحیح ہاں جی ایک بٹے تین رتل علاقے جو کہ قلعوں میں لیں گے تو دو کلو طالباً دو شرح بن جاتی ہے تو کیونکہ یہ تینوں سوا جو عالم اسلام کے اندر چلتا تھا ان شاثر نے تینوں کو رد نہیں کیا تینوں ان تینوں افزان میں سے جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن فرمایا کامل ترین سوا دے دیں تو وہ بہتر ہے کامل ترین سواد تین کلو پورا ہوتی ہے تین کلو پورا دے دیں تاکہ آپ کو پورا پورا ثواب مل جائے لیکن اگر کس نے ہاں جی تین کلو میں سے تھوڑا کم کر کے آٹھ رتل راکھی کے برابر دے دیں یا اس سے بھی کم کر کے پانچ صحیح تین پانچ صحیح ہاں جی ایک بٹے دو پانچ ایک بٹے دو یعنی پانچ ایک بٹے تین رتل راکھی دے دیں تو تو بھی جو ہے اس کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ افضل پہلونی ہے افضل پہلو وہی پورا پورا تین کلو دینا ہے چونکہ ایک سوائے تام جو نو رتل راکھی بنتا ہے وہ وزن کریں تو وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے تین کلو بن جاتا ہے ابھی عربوں میں جو سوا کا پیمانہ استعمال ہے وہ نو ریتل راکھی بندہ کنسو درف سے رتن راکھی کا جو ہے یعنی سوا کا پیمانہ لے کے آیا میں جب عمرہ کو گیا تھا تو ہاں جی رت اللہ وہ سوا کا پیمانہ میں نے لے کیا تھا تو اس میں ہم نے گندم ڈال کے دیکھا تو ٹھیک 3 کلو بن جاتا تھا گندم ڈال کے ہم نے گاؤں لا کے گندم ڈال کے دیکھا تو مکمل 3 کلو بنتا تھا تو یہ ساہ تام ہے 3 کلو بن جاتا ہے اس لیے ہماری تمام جو ہے ابھی ہم لوگ یہی دیتے ہیں تین کلو مکمل دیتے ہیں تاکہ جو ہے زکوٰۃ پورا زکوۃ ادا ہونے میں کسی قسم کی کمین نہ ہو ہاں جی اور سے فرماتے ہیں کہ یہ اصل معداری ہے جو بھی چیز دیں گے یہ تین رتل راخی دے دے سارے نو نورۃۃ کی جو مکمل ساح کا پیمانہ ہے آگے فرماتے ہیں وہ جائز سے آدھا و ہا خود جینس بھی دے سکتے ہیں گندم جو چاول وغیرہ لیکن ان کی قیمت دے دیں قیمت یہاں بازار قیمت دے دیں تو بھی جائز ہے فرماتے ہیں آپ اس کی قیمت دے دیں جیسے ہم لوگ زیادہ قیمت ہی دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں وہ اخراج سے لیکن جنس کا نکالنا خود گندم کا نکالنا جو کا نکالنا چاول کا نکالنا کشمش کھجور وغیرہ کا آف یہ بہتر صورت یہ ہے کہ خود جن سے دے دے تو ہاں جی جین دینا افزا لے ورنہ اس کی قیمت بازاری قیمت نہ کے وہ دینا بھی جائز ہے تو آج کا درس یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ اس باب اس کا آخری درس ہوگا ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیع